نے پوچھا کہ بد نگاہی جیسے موزی مرض اور گنا سے کیسے بچا جا سکتا ہے بھائی اپنی نگاہ کو کابو میں کریں قرآن فرما کلنگ افسارے اللہ تبارک اور تعالی فرما اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اچھا اسی طرح خواتین کے لیے بھی ذکر ہے اپنی نگاہوں کو نیچے کیا جائے تو اب نگاہوں کو نیچے کرنے کا حکم ہے تو آپ بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں مت جائیے جہاں خواتین ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں نظر پڑ جاتی تو اس کا حدیث شریف میں ہے کہ کسی نامحرم پر ایک نظر پڑ جائے اسے ہٹا لو یہ تمہاری اپنی نظر ہے اب دوسری مت ڈالو کہ یہ شیطان کی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک نظر جائز ہے صدر سے کیماڑی تک پہنچا دے ایک ہی نظر میں یہ بھی مراد نہیں ہے اس میں ہاں ایک نظر پڑ جائے اسے لوٹا لو دوسری مت ڈالو کی یہ نظر شیطان کی اور اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے ان برائیوں سے اپنے حبیب کے صدقے بندہ جتنی کوشش کر سکتا ہو اپنی بسات کے مطابق اتنی کوشش کرے